مولا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین علی وسلام الانبیاء والمرسلین وسلم محترم السلام علیکم آپ کا میزبان تسلیم احمد صابری آپ کے پسندیدہ پروگرام سہری ٹائم کے ساتھ حاضر خدمت ہے آپ یہ پروگرام میرے ساتھ دیکھا کرتے ہیں ہر روز کم و بیش دو بجے سے انتہائی زہار تک اور دیکھ رہے ہیں یکم رمضان المبارک سے انشاءاللہ دیکھ سکیں گے انتہائی کا مضان مبارک تک ہم کوشش کرتے ہیں آپ کی فرمائش کردہ کال فرمائش کردہ ناتے جو آپ کالز کے ذریعے کیا کرتے ہیں پروگرام میں شامل کریں اس کے ساتھ آپ کے فقہی مسائل جو آپ کے ذہنوں کو پریشان کرتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں اور اس کا حل پیش کیا جائے ایک موضوع سخن کا انتخاب کیا کرتے ہیں جس پر گفتگو کر کے آپ کو بھی دعوت سخن دی جاتی ہے کہ آپ اس موضوع کے حوالے سے گفتگو کریں پچھلے سالوں میں شہری ٹائم میں ایک موضوع جو بہت زیادہ پسند کیا گیا اور بارہا کہا گیا کہ اس پر مزید کلام ہونا چاہیے مزید قرآن و سنت کی روشنی میں اس کے مختلف گوشوں پر گفتگو ہونی چاہیے ہم نے جنات کے حوالے سے گفتگو کی تھی تو آج ہم کوشش کریں گے کہ جنات کے حوالے سے ایک مرتبہ پھر گفتگو کریں ان کے وجود کے حوالے سے ان کا وجود ہوتا ہے یا نہیں ہوتا کیا کھاتے ہیں کیا پیتے ہیں کہاں رہتے ہیں کیا کرتے ہیں کیا مسلمان بھی ہوتے ہیں کافر, ہی ہو، کافر بھی ہوتے ہیں کیا صرف تنگ کرنے والے ہوتے ہیں یا کچھ مدد کرنے والے بھی ہوتے ہیں مکل رکھنا کیسا ہوتا ہے کیا ان سے کوئی کام کرایا جا سکتا ہے انہیں قابو کیا جا سکتا ہے یا صرف وہ ہی قابو کرتے ہیں انسانوں کو اس کے علاوہ ہم بات کریں گے دم کرانے کے حوالے سے دم کرنا اور دم کرانا کیسا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں تعویذ اور گنڈے کیا ہوتے ہیں ان کا وجود ٹھیک ہے یا نہیں ان کا استعمال کرنا ٹھیک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہمارے یہاں تو بہت سارے کام بلکہ بہت سی ناجائز خواہشات بھی کوشش کیا جاتا ہے کہ بس پیسے کی فلاں گھر میں تو بہت ریل پیل ہے اور فلاں بابے کے پاس گئے تھے اور بس اللہ کا کرم ہو گیا اور کیا بات ہے کہ گاڑی بھی آ گئی بنگلہ بھی آ گیا اور پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے ایک تعویذ سے زندگی بدل کے رکھتی کہا جاتا ہے ایک ہفتے میں سنگ دل محبوب آپ کے قدموں میں دیکھنا ہے کہ یہ باتیں اور ان ناجائز خواہشات کو یا جائز خواہشات کے لیے بھی کیا عامل باباؤں کے پاس جایا جا سکتا ہے یا نہیں کوئی کردار ادا کرتے ہیں یا کہ نہیں کچھ آپ کی مشکلات کوئی پریشانیاں دور ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں اور ان پر کے پاس جانا کیسا ہے کالا جادو جادو کیا جاتا ہے اور ہم دنیا کی محبت میں اتنے آگے نکل جاتے ہیں کہ ہم آسرا نہیں کرتے ہیں کوئی احساس نہیں کرتے کہ اسے قرآن و حدیث نے منع فرمایا ہے اسلام میں اس کی ممالیت ہے ہم یہ نہیں سوچتے ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں بس دنیا کی محبت کئی بار ضد ہو جاتی ہے کئی بار انا کا مسئلہ ہو جاتا ہے بس اس نے ایسا کیا ہے میں اس کے ساتھ ایسا کروں گا پھر جو ہوگا دیکھی جائے گی بار تو ہم آج بات کریں گے ان تمام موضوعات پر اور یہ اتنے ہمارے معاشرے کے اندر سراہیت کر چکے ہوئے ہیں یہ تمام چیزیں کہ ان پر بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہو چکا ہے کہ ہم ان حوالوں سے گفتگو کریں کہ یہ عامل بابا اور جادو کرنا کرانا کالا جادو اور یہ سفلی کرنا اور تعویز گنڈے اور دم کرنا اور کرانا یہ سب چیزیں قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی کیا حیثیت ہے اس کے علاوہ جنات کے حوالے سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے ڈریے گا نہیں گھبرائیے گا نہیں انشاءاللہ جو بھی بات ہوگی قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوگی انشاءاللہ ہمارے ساتھ آج اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے جو مہمان گرامی قدر اور آپ کے فقری مسائل کا حل پیش کرنے کے لیے جو شخصیات تشریف فرما ہے آپ کی بہت ہی جانی پہچانی ہر عزیز محبوب مرغوب شخصیت کہ الحمدللہ اللہ رب العزت نے انہیں بلا شبہ بلا مبالغہ یہ فن عطا کیا کہ ان کے الفاظ سماعتوں سے ہوتے ہوئے قلوب میں داخل ہو جاتے ہیں حضرت علامہ مفتی محمد اکمل صاحب تشریف فرما ہے ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ایک اور آپ کی محبوب ہر عزیز مرغوب شخصیت بہت خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں اور آپ نے بہت کم عرصے میں اپنی خوبصورت انداز گفتگو سے ہم سب کو آپ سب کو اپنا گرویدہ بنایا حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب السلام علیکم دونوں مہمانوں کا بہت, بہت, بہت, بہت شکریہ بڑی نوازش آپ تشریف لائے اور اس پروگرام کو رونق بخشی مفتی صاحب دم کیا ہوتا ہے ایک ناک میں دم تو سنا ہے وہ ناک میں دم والا جو ہے وہ تو جان کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جان ناک میں کر دی اور یہ جو ہم عام طور پہ دم کہتے ہیں یہ اصل میں پھونکنے کو کہتے ہیں کچھ پڑھ کر کوئی متبرک کلمات پڑھ کر کسی پر پھونک دینا اس کو دم کہا جاتا ہے ٹھیک دم کرنے کی شرع حیثیت کیا ہے دم اگر صحیح کلمات پر مشتمل ہو اسماسنہ ہوں یعنی اللہ تعالیٰ کے نام مبارکہ ہوں یا قرآن پاک کی کسی آیت کو پڑھا جائے اور صحیح مقصد کے لیے اس کو استعمال کیا جائے تو یہ مستحب ہوتا ہے یعنی افضل ہے کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے جیسے انشاءاللہ اس پر ہم کلام کریں گے ही. تو اس طرح دم کی شرح حیثیت آدمی کے قصد و ارادے اور جن الفاظ کا وہ انتخاب کر رہا ہے اس کے اعتبار سے مختلف ہوگی ٹھیک ہے تو یہ کفر تک پہنچ جائے گا اگر شاید مطلب شرک یا پڑھ کر منتر پڑھ کے دم کیا تو یہ کفر تک پہنچے گا اور اگر ناجائز مقصد کے لیے استعمال کیا تو بعض صورت میں گناہ کبیرہ تک پہنچے گا اور اچھے پاکیزہ کلمات اور صحیح مقصد کے لیے ہوا تو ایک عمر مستحب صحیح مفتی صاحب نے جس طرح اسے عمل مستحب قرار دیا ہے یقیناً اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی دلیل ہوگی کیا کہتے ہیں و حدیث اس حوالے سے کیا رہنمائی کرتا ہے کہ ہمارے ناظرین بھی جان لے کہ جس طرح مفتی صاحب نے مستعب کہا تو اس کے پیچھے دلائل کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ تسلیم صاحب جی ہاں دم جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ کچھ ایسے کلمات ہوتے ہیں کہ ناجائز اور کفریات پر مبنی ہوتے ہیں ان کو تو نہیں مستحسن کرا دیا جن کو مفتی صاحب نے مستحسن کرا دیا اس کے لیے تو قرآن و حدیث ہے جس کو ہم پڑھ سکتے ہیں کسی پر دم کر سکتے ہیں اور خود قرآن کہتا ہے کہ یہ شفا ہے قرآن اس میں دلوں کے لیے بھی امراض سے شفا ہے اور ویسے سے بھی شفا ہے صحیح صحیح پھر حادثی سے مبارکہ میں ایسے واقعات موجود ہیں کہ جس میں دم کی سراہتن اجازت ملتی ہے مثال کے طور پہ ایک واقعے میں یہ بھی ملتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی بچے کو کاٹ لیا تھا بچھو نے تو صحابہ کرام میں سے کسی نے اس پر سورہ فاتحہ کو پڑھ کے دم کیا پھر نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ایسا ایسا, ایسا معاملہ درپیش آیا کیا یہ صحیح ہے تو حضور علیہ السلام اس اور پھر فرمایا کہ فاتحہ تو کتاب آپ کے الفاظ یہ تھے کہ سورہ فاتحہ میں موت کے علاوہ ہر چیز کی شفا موجود ہے صحیح پھر اسی طرح محبت سورہ سورہ فلق و صورت الناس کا پڑھنا خود نبی کریم علیہ السلام نے ایسا کیا کہ اس کو اپنے اوپر پڑھ کے پھونکتے تھے اور یہ اگر جبریل علیہ السلام نے آپ کو بتایا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جادو کے موقع پہ اس طرح اور بے شمار احادیث ملتی ہیں جس میں واقعی ہی اجازت ملتی ہے کہ دم کر سکتے ہیں مگر یہی کہ قرآن آیات ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہوں متبرک ان ناموں سے ہم اگر دم کریں کسی پہ تو یقیناً ہوتی ہے صحیح. اس لیے کہ ہر چیز کی تاثیر ہوتی ہے کوئی چیز بے اثر نہیں ہوتی ہے مثلا مثلاً آپ لیمبو کو لے لیں آپ کے سامنے کاٹا جائے گا تو اس کو کاٹنے کی وجہ سے ہی یہ تاثیر ہوگی کہ منہ میں پانی آ جاتا ہے آپ بہت جب اللہ کا کلام پڑھا جائے تو اس کا کوئی اثر نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے صحیح اور بلکہ مفتی صاحب وہ کہا گیا نا کہ جب کوئی کھانا کھاتے ہو پیتے ہو تو اس پر پھونک نہ مارو اور سائنس بھی کہتی ہے اس میں جراثیم چلے جاتے ہیں تو جب ایک انسان اس طرح سے کرتا ہے تو اس صورت میں قرآن پڑھا ہو تو کیوں اثر اس کا لے اگر کے پاس ایک شخص آیا ہے کہنے لگا کہ میں اس کو دم وغیرہ کو نہیں مانتا ہوں کوئی تاثیر نہیں ہوتی تو بزرگ نے فرمایا تم بالکل گدھے ہو تو وہ غصے میں آ گیا کہ یہ آپ مجھے کیا کہہ رہے ہیں تو فرمایا کہ دیکھو میرے ایک لفظ منہ سے نکلا گدھا اس تک نے اثر کیا تو کہ اللہ کلام اثر نہیں کرے گا یہ ایک اچھی مطلب طرح سے اس کو سمجھا دیا تو کلیمات میں بالکل تاثیر ہوتی ہے اور یہ قلوب کی فیات کو بدلے ہیں آپ ماشاءاللہ اللہ آپ نے اتنے قرآن کیے کتنے لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں میں بھی کر سکتا ہوں دوسرا بھی کر سکتا ہے آواز کی اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے الفاظ کی ادائیگی کی تاثیر ہوتی ہے اس طرح جو کلمات آدمی منتخب کرتا ہے ان کی اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے یہ ہمارا عام کلمات ہیں اور خود اللہ کے کلام کی کی تاثیر کیا کہنا اچھا یہ تو دیکھیے ہر ایک شخص کی یقینا ہمارے ناظرین کی سمجھ میں یہ بات آ رہی ہوگی اور اس کے تو ہر ایک تقریباً اس کا ماننے والا ہے کہ یہ دم ہے دم کے کوئی فوائد اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں جس طرح کیا جو کلمات کفریا بولے جاتے ہیں اس کا بھی کوئی اثر ہوتا ہے ایک تو یہ اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے جی ہاں دیکھیں مات کفر پر مشتمل جو منتر ہوتے ہیں بالکل اثر انداز ہوتے ہیں اچھا جی ہاں کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلاۃ کے زمانے مبارکہ میں اسی قسم کے منتروں کا رواج بہت زیادہ عام ہو گیا تھا ان منتروں کو پڑھ کر زوجین میں یعنی میاں بیوی بی میں جدائی کروایا کرتے تھے او او او تو سلیمان علیہ السلام نے جتنے ان کی منتروں کی کتابیں تھیں ان سب کو ان سے لے لیا تھا اور ایک آپ کرسی پہ تشریف فرما ہوتے تھے اس کے نیچے دفن کر دیا تھا پھر آپ کی مبارکہ کے کئی سو سال بعد پھر وہ شیطان نے بنی اسرائیل جو زمانے میں تھے ان کو جا کے ترغیب دی کہ میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں کہ جس کی بنا پر سلیمان علیہ السلام نے حکومت کی تھی تو انہوں نے کہا بتاؤ تو اس نے پھر ترغیب دی کہ ان کی کرسی کے نیچے تم مکان کو کھودو گے تو وہ کچھ کتابیں نکلیں گی جس کی بنا پر سلیمان علیہ السلام نے حکومت کی تو پھر وہ کتابیں نکالی اور پھر وہ جادو کے کرواج بہت زیادہ عام ہو گیا تھا یہ منتروں کے باقاعدہ اثرات ہوتے ہیں لیکن اس قسم کے منتر عموماً غلط مقصد کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں ही ही اور اسے میں نے کیا کہ اگر شرکیہ اور کفیہ کلمات پر مشتمل ہوں تو اس کا پڑھنے والا بھی کافر ہو جائے گا اور پڑھوانے والا بھی کافر ہوگا کسی اچھا بھی اگر جادو وغیرہ کروانا چاہتا ہے وہ جادو کی کوئی قسم کہلائے گی مگر جاد کی قسم آپ کہہ سکتے ہیں کہ بعض منطر ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے آدمی کے اوپر ایک منفی اثر مرتب کرنا مقصود ہوتا ہے تو جادو کی قسم میں آئیں گے صحیح مفتی صاحب اگر کسی ناجائز مقصد کے لیے قرآن آیات کے ساتھ دم کیا جاتا ہے یعنی کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یہ مطلب میں اس سے محبت کرتا ہوں اور شادی کرنا شادی کرنا ایک جائز کام ہے ایک بیوی کہتی ہے میرا شوہر دوسری جگہ شادی کرنا چاہ ہے دوسری شادی کرنا بھی جائز ہے اس کو رکوایا جا رہا ہے تو یہ ایک ناجائز خواہش ہوئی ان ناجائز خواہشات کے لیے بھی مطلب اگر آپ دم کرواتے ہیں قرآن آیات کے ساتھ تو وہ ٹھیک ہے جائز ہے ہاں دیکھیں شادی وغیرہ کرنا تو خیر ناجائز نہیں لیکن جو بھی ناجائز امور ہیں ان کے لیے قرآن آیات سے دم کرنا یہ غلط طریقہ ہے جس طریقے سے اللہ تبارک مطالعہ سے ہم دعا نہیں کر سکتے ہیں کہ یا اللہ یہ ناجائز کام میرے کو فراہم کر دے بالکل اسی طرح قرآن آیات کو ان ناجائز کاموں کے لیے استعمال کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے اچھا جی ہاں صحیح یعنی یہ گناہ قبیرہ تو آیات کی توہین کا پہلو نکلتا ہے صحیح کہ ایک پاکیزہ چیز کو آپ غلط چیز کے لیے استعمال کر رہے ہیں اسی لیے آپ یہ دیکھیں نا میں اس کے نظیر آپ کی خدمت کرتا ہوں کہ فقاہ نے فرمایا کہ جو مال خالص حرام طریقے سے حاصل کیا گیا ہو جس پہ نصی قطعی وارد ہے اگر آپ اسے ثواب کی نیت سے خرچ کریں گے تو یہ کفر ہے صحیح وہ اس وجہ سے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں جب کوئی صدقہ کرتے ہیں تو ایک تحفہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں اور حرام مال کا تحفہ پیش کرنا گویا کہ بارگاہ الہی میں بہت بڑی بےدبی ہے بالکل ایسے جیسے کیچڑ میں کوئی تحفہ کر کے کسی دنیاوی بادشاہ کو پیش کریں میں so <muchan> بےدبی کا انتخاب ہوگا اسی طرح قرآن آیات کو غلط مقصد کے لیے استعمال کرنا <muchan> لیکن اس میں ضروری آپ کی خدمت کروں گا کہ جیسے ابھی آپ نے مثال دی کہ دوسری شادی کو رکوانے کے لیے زوجہ کرے صحیح یہ ہر صورت میں ناجائز نہیں ہوگا بعض صورت ایسی ہو سکتی ہیں کہ اس میں کوئی پازیٹو تھنکنگ ہو اس हुँ. عورت کی हुँ. تو ہم اس کو جائز بھی کہیں گے اس میں اس لیے اس کی وضاحت کر رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید متلقن ہی یہ ناجائز امر ہوگا हुँ. کیونکہ ہو سکتا ہے وہ عورت یہ سمجھتی ہے کہ میرا شعر ظالم ہے हुँ. میرے حقوق ادا نہیں کرتا हुँ. اگر یہ کسی عورت سے شادی کرے گا میرے تو حق ادا نہیں کرتا اس کے ساتھ بھی ظلم کرے گا صحیح میں اس کو روک لیتی ہوں تاکہ کوئی اور مسلمان عورت اس کے ضرورت سے محفوظ सही رہے گی ابھی ایک ہے ایسی کچھ صورتیں تو اس میں اچھا اگر قرآن میں تو دم کا معاملہ ہو گیا قرآن آیات اگر لکھی ہو تعویز کی صورت میں تعویز گندا ہوتا کیا ہے پہلے تو اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں یہاں تعویز اصل میں ایک لکھا ہوا نقش ہوتا ہے کہ جس کو انسان اپنے پاس رکھتا ہے یا باندھتا ہے Hmm. تو اس کے اچھے اثرات اس پر مرتب ہوتے ہیں صحیح. اور گنڈا اصل میں کہتے ہیں دھاگے کو Achha. جس میں گرہیں لگاتے جائیں اور کچھ پڑھ یعنی کچھ پڑھ کر کے گرہ لگاتے ہیں اس میں hmm. پڑھتے ہیں پھوک مارتے ہیں گرہ لگاتے ہیں تو وہ دھاگا باندھا باندھا جاتا ہے hmm. دھاگے کو کہتے رہتے ہیں hmm. اور کاغذی جو چیز ہوتی ہے یا کچھ چمڑے کے اوپر لکھ کر لگاتے ہیں کسی بھی لکھ کر کچھ چیز کام کریں گے اسے پھر تاویز کا نام دیا جاتا ہے صحیح اور ان کے باقاعدہ اثرات ہوتے ہیں ٹھیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کے کو اس کی اجازت مرحمت فرمائی جیسے کہ یہ ابو داؤد کی روایت ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے جو گھر کے نابالغ بچے تھے ان کو بعض دعائیں جو جنات سے اور برے اثرات سے محفوظ رکھنے والی تھی وہ لکھ کر ان کے گھرے میں ڈالتے تھے اچھا تعویذ تو یہ تعویذ کا استعمال شرم ممنو نہیں ہے اتنا بدنام کیوں ہو گیا ہے تعویذ اور گنڈا اس حوالے سے ہم بات کریں گے ایک مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے کے ساتھ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کر رہے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم سیل فون سے میرا خل کال کر رہے تھے اور وہ تھرو نہیں ہو پائی مفتی صاحب اس کی دلیل اس کے جواز پر کوئی دلیل پیش کریں گے جی ہاں تعویذ کے جیسے کہ ابھی میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے عمل کو عرض کیا کہ وہ باقاعدہ بچوں کے گلے میں تعویز ڈالا کرتے تھے اور پھر یہ دیکھیں کہ ہمارے لیے دلیل قرآن و حدیث کے بعد اسو امت کے اکابرین کا عمل بھی ہوتا ہے صحیح کیونکہ یہ باقاعدہ خطرہ بہت ہی اہم بات ہے جو میں از کر رہا ہوں اور عوام کے لیے بھی بہت ضروری ہے کیونکہ بعض وقت کہا جاتا ہے صرف قرآن و حدیث سے دلیل پیش کریں جی حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاہ فرمایا اس دن اثرات المستقیم سراۃ اللزینہ انعام تلحم صحیح اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا ان لوگوں کا راستہ جن پر تنہیں انعام فرمایا تو وہاں پر قرآن الحدیث کے راستے پر چلنے کا نہیں بلکہ انعام یافتہ بندوں کے راستے پہ چلنے کی دعا کی تنقین ہے کیونکہ انعام یافتہ بندی قرآن حدیث پر چل کر ہی ہی کامیاب ہوتے ہیں صحیح اور ہمارے اکابرین کا یہ تمام کا طریقہ رہا ہے کہ وہ تاویزات استعمال کرتے رہے ہیں باقاعدہ لوگوں کو دیتے رہے ہیں اور اس سے لوگ شفا حاصل کرتے رہے ہیں تو یہ تمام اس کی دلائل ہیں حدیث سے بھی ہیں اور اس سے بھی ہیں صحیح ایک کالر شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کریں السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون سا اور کہاں سے بات کریں سر میں طاہر سرنجی بات کر رہا ہوں تنو محمد خان سے جی سر فرمائیے سر میں جو ہے آپ کا جو ہے پرانا کالر ہوں میں نے آپ کی جو ہے کیو ٹی وی جو ہے مسلسل میں دیکھتا رہتا ہوں اور میری طرف سے آپ کو اور مفتی صاحب مفتان صاحب جتنے بھی بیٹے ہیں ان کو میری طرف سے سر بے حد عزت سے سلام وعلیکم السلام جی فرمائیے اچھا سر میں پرسنلی مفتی صاحب کو سلام کرنا چاہتا ہوں ان کے منہ سے میں اپنا جواب مانگنا چاہتا ہوں السلام علیکم مفتی اکمر صاحب وعلیکم السلام و رحمت اللہ سر سب سے پہلے آپ ہمیں دعا کیجئے اور میرا سوال پر یہ ہے کہ جو ہے آدمی کوئی انتقال کر جاتا ہے تو ایک قبر میں رکھ دیتے امانت کے طور پہ پھر کیا کرتے ہیں کہ اس کو جگہ کو دوسری جو ہے چھ مہینے یا چار مہینے کے لیے رکھتے ہیں وہ جائید ہی نہیں دوسرا سوال پر میرا یہ ہے کہ میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا کہ آپ نے سر فرمایا تھا بجا فرمایا تھا آپ تو مفتی صاحب ہے آپ نے یہ کہا تھا کہ جو ہے وہ فوٹو جو ہے وہ لڑکی جو ہے وہ اگر کہے تو دکھا سکتی ہے مگر سر وہ فوٹو تو اسلام میں جائز نہیں ہے اس کی بھی تفصیل آپ بتا دیں ٹھیک ہے بہت شکریہ کال کرنے کا مفتی صاحب یہاں پر میں بخاری بخاری کی حدیث جس طرح آپ نے ایک دلیل پیش کی بخاری شریف میں ایک روایت ہے کہ جو لوگ جنت میں بلا حساب و کتاب داخل ہوں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ جھاڑ پھونک کرنے والے ہوں گے نہ جھاڑ پھونک کروائیں گے اور وہ صرف اپنے رب پر توکل کرنے والے ہوں گے اس سے کیا معنی ہے <laughs> مطلب <ملعنی> یہ تو <laughs> بالکل واضح انکار آ رہا ہے جی <laughs> ہاں <laughs> دیکھیں یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے پہلے پچھلے دو تین پروگرام میں بھی یہ بات ہماری چلی تھی کہ جب قرآن و حدیث میں بہم ٹکرا ہو جائے یا قرآن کی کوئی قرآن, بغیر تق... قرآن کی کوئی آئے ٹکرا رہی ہو حدیث حدیث سے ٹکرا رہی ہو تو پھر ایسا معنی متعین کرنا واجب ہوتا ہے کہ دونوں چیزوں کے معنی درست ہو جائیں اب جیسے دم کی یا تعویذ کی جو جواز کی جھاڑپوں مطلب دم سے دم سے یا تعویذ کے بھی آپ لے لیں تو جواز کی بھی دلیلیں مل رہی ہیں اور یا دم جواز کی بھی بہت بڑی دلیل ہے بہم ٹکراؤ ہے یا تو ہم یہ کہیں کہ آپ کرام کا عمل غلط تھا یا معذ اللہ جو نبی کریم خود اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے وہ توقل کے منافی تھا اور یا پھر ہم اس کو غلط کہہ دیں تو یہ غلط کسی کو بھی نہیں کہیں گے اس میں تدبی کو کرام نے یہ کی ہے کہ اس حدیث میں ان کلمات کو دم کرنے کی ممانعت بیان کی گئی ہے جو شدکیہ اور کفریہ کلمات پر ہوں مشتملوں تو صحیح. ان کو نہیں کریں گے ان کو اگر کوئی چھوڑتا ہے تو اس کے لیے فضیلت ہے دوسرا اس کے بارے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ افضل صورت کی طرف اشارہ ہے हुم. کہ افضل اور اعلی مومن کا درجہ یہ ہے کہ وہ صرف اللہ پر توقل کرے हुم. لیکن اگر وہ اسباب اختیار کرتا ہے تو وہ کوئی منافی نہیں ہے تو یہ افضلیت کی طرف اشارہ ہے نہ کہ کسی چیز کے ناجائز ہونے کی طرف صحیح. ایک چیز کی افضلیت کا بیان دوسری چیز کے ناجائز ہونے کی دلیل نہیں ہوتا ٹھیک مثلاً اگر یہ کہتا ہوں کہ فلا شخص جو ہے وہ بہت ہی افضل اس قوم کا نہیں کہ باقی سب سے افضلیت کی نفی کر رہے ہیں یا باقی کوئی سب غلط ہیں بلکہ کم افضل ہو سکتے ہیں تو اسی طرح یہاں پر یہ معاملہ ہے صحیح اس حوالے سے بات کریں گے مزید ایک کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں جی جی روی صاحب فرمائیے سر میرا ایک مسئلہ ہے میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ اگر اگر کسی نے کسی کے اوپر کوئی طویل وغیرہ کروائے <سلام> <ہم> کسی کے کام کی رکاوٹ میں <سلام> پریشانی ہو ان کی کاٹ کروانا کیستا ہے اچھا ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بھائی بہت شکریہ کال کرنے کا ایک کال اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم انکل وعلیکم السلام میرا نام مہرین ہے میں لاہور سے بول رہی ہوں اچھا بولیے بیٹا انکل میں جب سو رہی ہوتی ہوں تو میرا نا کوئی گلا گوانے کی کوشش کرتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے اچھا میں کوشش کرتی ہوں کہ کھولوں لیکن میں کھول نہیں پاتی ہوں میری سانس مجھے بہت زور سے آنے لگتی ہے اچھا بالکل آپ کو بتاتے ہیں بیٹا بہت شکریہ کال کرنے کا مطلب صاحب یہاں پر جس طرح ذکر ہو رہا ہے تبکل کا جھاڑ پھونک کرنا وہ ایسے سمجھ آ رہا ہے کہ وہ جائز ہے یا ناجائز اچھا پڑا جا رہا ہے یا برا پڑا جا رہا ہے یہ تبکل کے خلاف ہے تو ایسا تو نہیں ہے کہ تبکل کے خلاف ہے نہیں دیکھیں ذرائع اور اسباب اختیار کرنا یہ منافی توکل کبھی بھی نہیں رہا ہے کیونکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دم کرنا ثابت ہوا اگر یہ توقل کے منافع ہوتا تو پھر نبی کریم نے کیوں اللہ پر بھروسہ نہیں کیا کیوں اس دم پر بھروسہ کیا کیونکہ نبی کا عمل جو ہوتا ہے وہ تعلیم امت کے لیے بھی ہوتا ہے تو گویا کہ اس میں تو آپ امت کو ترغیب دے رہے ہیں دم دینے کی اس کے علاوہ جتنے بھی جہاد کے معاملات ہیں ان سب میں اسباب تیار کیے گئے صحیح اس کے علاوہ قصبے معاش کے لیے نبی کریم میں ترغیب باقاعدہ دی ہے تو یہ جو اسباب اور ذرائع اختیار کرنا ہوتا ہے کبھی بھی توقل کے خلاف نہیں ہوتا لہذا لہٰذا یہ, یہ جو بات بیان فرمائی گئی وہی ہے کہ افضل صورت توکل کے درجات ہوتے ہیں صحیح. ایک توکل کا درجہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اسباب اختیار کرتا ہے اور اللہ پر بھروسہ کرتا ہے صحیح یہ بھی ایک توکل ہے हم. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تمام جو ظاہری اسباب ہیں ان سے بالکل وہ اپنے آپ کو جدا کر کے کامل اللہ پر بھروسہ کرتا ہے بہت ہی اعلیٰ درجے کا توکل ہے جو روزیہ علیہ السلام سے بھی ثابت ہے کامل رولیا کے سے ثابت ہے اس کا اس میں بیان ہے صحیح اقوال شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلامی تسلیم بھائی بول رہے ہیں جی بات کر رہا ہوں بھائی میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میں پوری رات جاگی ہوں صرف آپ سے بات کرنے کے لیے اچھا لیکن یہ آپ کا جو آج کا ٹاپک ہے نا یہ بالکل مجھ سے ریلیٹڈ ہے نا اچھا تو آپ کو کیسے پہلے پتا تھا وہ اس طرح ہوا کہ مجھے نا بس یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے میرے نماز تعزت پڑی ہے اور اس کے بعد میں پتہ نہیں کتنے دن سے پریشان تھی ابھی دعائیں مانگ رہی تھی کہ کوئی مسیحا ملے میں نے جنید بھائی سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے میں نے سلانی سے کوشش کی ہے لیکن کچھ رابطہ نہیں ہو رہا میں بہت مایوس ہو چکی تھی آپ مایوس نہ ہو بالکل مایوس نہ ہو بہن بتائیے جی وہ ہوا اس طرح ایسا نہیں بھائی کہ نا ایک شخص ہے جو کہ نہ اپنے اسٹوڈینٹ کی نہ رہنمائی کرتا ہے کہ میں تمہیں نہ جی کی طرف رہنمائی کرتا ہوں اچھا وہ تو یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں نا روحانیت کا علم دوں گا نا اور یہ بس کچھ سے بظاہر بتا دیتا ہے یہ ایسا کرتے کرتے نہ اچانک ہی ہو اس دن میں اس کو کہتا ہے کہ مجھے نا نماز کی دران میں ایک پرانی آیت میرے سامنے آئی ہے جس کی روح سے نہ منہ بولے رشتوں کی اہمیت نہیں ہوتی اور یہ کہ تم مجھ سے نکاح کر لو تو میں قیامت بنا تمہارا ساتھ دوں گا اچھا تو میرے سے نا یہ وعدہ کرو یہ وعدہ لے لو مجھ سے کہ نہ تم میرا ساتھ دو گی وہ بچی انجانے میں ہی وعدہ کر بیٹھی اب یہ ہوا ہے کہ وہ شخص ایسے عمل کرتا ہے کہ وہ بچی جو ہے نا وہ یہ فیل کرتی ہے کہ میں بہت ہی ریلیکس ہو چکی ہوں اگر اس بچی کے سر میں درد ہوتا ہے نا تو وہ کہتی ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اگر وہ پڑھائی نہیں کر پا رہی ہوتی تو وہ ایسا عمل کرتا ہے تو وہ پڑھائی کرنے لگ جاتی ہے یہاں تک کہ وہ شخص اسے کہتا ہے کہ میں نے تمہاری پڑھائی کا ذمہ لے لیا ہے جو پڑھائی تم کر رہی ہو تم کر کے رہو گی اور اب وہ نکاح پہ کوس کر رہے اور بھائی اس بچی کی نا انگیجمنٹ ہو چکی ہے بچپن وہ یہ بھی کہتا ہے کہ تمہارے والدین کو بھی کچھ نہیں ہوگا تمہیں تم ہارڈ نہیں ہوگی تم اپنے والدین کو ہر نہیں کرو گی حالات ایسے پیدا ہوں گے کہ خود ہی وہ لڑکا لینا وہ انکار کر دے گا اور تسمیم بھائی اب ایسا ہی فیل ہو رہا ہے کہ حالات ایسے پیدا ہو رہے ہیں وہ جو بچی ہے نا وہ کہتی ہے کہ میرا ذہن بالکل مخلوج ہوتا جا رہا ہے اور میں اس شخص سے رابطہ سے روحانیت حاصل کرنے کے لیے کر رہی ہوں تو لڑکی بھی مقصد لڑکی بھی چار نہیں رہی ہے لڑکی جو ہے نا وہ بالکل نہیں چاہتی پیرنٹس ہارٹ ہونا وہ بالکل چاہتی نہیں ہے تو وہ کہتی کہ دماغ بالکل مفلور جو ہوتا جا رہا ہے وہ شخص جو ہے نا ایون, نا ایون, بس ایون بس اس کے فیملی ممبرس میں سے بھی کوئی نہیں چاہتا تھا نہیں جی کوئی بھی نہیں چاہتا بلکہ اس شخص سے میری خود بھی بات ہوئی ہے میں نے اس شخص کو کہا کہ نہ ایسا نہیں ہو سکتا اس بچی پر ان والدین نے اپنا سرمایہ لگایا ہے نا صحیح صحیح بالکل میں بالکل کی بات سمجھ گیا سوال کا جواب ضرور شامل کریں گے سنتی رہیے گا پروگرام ایک اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم لائن میرا خیال ہے ڈراپ ہو گئی ہے مفتی صاحب آ, کوئی تعویذ کے حوالے سے کوئی آ, بارہا یہ کہا جاتا ہے دم اور تعویذ کے حوالے سے یہ شرک ہے شرک ہے تو جس طرح میں نے اس دن شرک کے حوالے سے بات کی تھی کہ ہر چیز کے لیے کہا جا رہا ہے لیکن ضروری ہے پوچھ لیا جائے کوئی شرک کا پہلو بھی کہیں نکلتا ہے جہاں نکلتا ہے تعویذ کا معنی ہوتا ہے پناہ مانگنا हم. ہم جب کہتے ہیں تعاوض عوضب اللہ امن میں جب اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں تو اگر پناہ اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے تو پھر تو یہ تو اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے اور اگر بالفض غیر اللہ سے پناہ مانگی جائے شرکیہ کلمات داخل کیے جائیں جناس سے پناہ مانگی جائے جیسا کہ دور جہالت میں ہوا کرتا تھا تو پھر لازمی طور پر شرک پیدا ہوگا اور اسی حوالے سے احادیث سے مبارکہ میں ممانیہ تیے تعویز کی دم کی کہ وہ جو منتر پڑھا کرتے تھے جادوگر کاین ہوتے تھے جو پڑھا کرتے تھے مختلف کلمات تو منا کر دیا کہ یہ نہ کیا کرو پرانی آیا پرانی تو خود سنت سے ثابت ہے نبی کریم علیہ السلام خود پڑھا کرتے تھے پھر مسلم شریف کی عدیث بھی موجود ہے حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ ہم نے حضور علیہ السلام سے خوف اور وحشت سے بچنے کے لیے التجا کی تو آپ نے خود ہمیں یہ دعا پڑھ کے دم کرنے کے لیے کہا ذی کلیمات اللہ تام پھر اسی طرح آگے دیگر کلمات مکمل ہوتے ہیں جس میں یہ تھا کہ میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں اس کے غضب سے پھر اس کے بندوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں صحیح پھر صحیح حمزات صحیح اور شیاتی سے پناہ مانگتا ہوں ان کے حاضر صحیح ہونے سے صحیح صحیح حضرت عبداللہ بن عمر یہ بتاتے ہیں کہ ہم یہ دعائیں جو بڑے ہوتے تھے ان کو دم کر, کر دیا کرتے تھے اور جو ہمارے بچے ہوتے تھے جو نہیں یاد کرتے تھے ہم یہ دعا لکھ کے ان کے گلے میں باندھ دیا کرتے تھے صحیح صحیح تو باقاعدہ مطلب یہ پہلو موجود ہے کہ اگر وہ قرآن و حدیث سے حاصل کردہ کلمات ہوں ان کو پڑھ سکتے ہیں اور جی اگر جی غلط کلمات ہوں ان کو نہیں پڑھ سکتے صحیح جی ایک کالج شامل کرتے ہیں السلام علیکم, سلام علیکم, سلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی جی بات کر رہا ہوں میں مائلہ بول رہی ہوں فیصلہ جی فرمائیے یہ پوچھنا ہے مفتی محمد اجمل صاحب سے کہ مطلب کے بعد لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اچھے ہوتے نہیں ہیں بغیر دوسروں کو اچھا بن کے بھی کھاتے ہیں اچھا تو ہمیں یہ کیسے پتا چلے گا کہ ہم لوگ اچھے ہیں یا بن کے بھی کھا رہے ہیں تو مجھے تو ایسے پتا نہیں چل آپ کسی بھی حوالے سے کہہ رہی ہیں ہاں جی مطلب کہ کیوں یہ ایسا کاج ہے کہ وہ اچھے ہوتے نہیں ہے اخلاق کے بارے میں دکھانے مطلب ویسے بھی کوئی اور چیزوں کا بارے میں کنفیوز رہتی بالکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا ایک کالر اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم جناب وعلیکم السلام ہم آپ کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں جو آپ امت کی رہنمائی کا یہ مقدس فریضہ سر انجام دے رہے ہیں بڑی اللہ تعالیٰ آپ کو اتنے ثابت قدم رکھے اور آپ کے علم اور زندگی میں اضافہ کرے عام میں افتخار خان بول رہا ہوں زورآباد سے جی افطار تو صاحب. سر میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو زوال کا وقت ہے ہم. اس کے بارے میں کچھ اخشا فرمائیے کہ یہ کیوں رکھا گیا ہے زوال کا وقت اور اس ٹائم کون سی بات ممنوع ہوتی ہیں ٹھیک ہے وقت در حقیقت کب سے کب تک ہوتا ہے اچھا ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بالکل صاحب بہت زیادہ کہا جاتا ہے کہ پیسے لے لیتے ہیں اور آج کل تو یہ بالکل کاروبار بن گیا ہے تعویذ اور دم اور یہ گنڈے جو ہے یہ کاروبار بن گیا ہے کمائی کا ایک ذریعہ بن گیا ہے ایک بات مطلب لگتا بھی ہے کہ جو شخص اس کے پیسے لیتا ہوگا اور منہ مانگے دام لیتا ہوگا مطلب اس سے کچھ شفا رہتی ہے اس میں ہاں لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانا کئی بار تو ایسا بھی ہوتا ہے ہاں نوی کریم علیہ السلام نے صحابہ کلام نے اس کو پروفیشن نہیں بنایا تھا है. باقاعدہ فیلڈ ہو اور اس کا کاروبار کرے है. پیشے کے طور پہ ایسا نہیں تھا یہ ہے کہ یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد حاصل کرنا ہوتا ہے اللہ تعالی کے پاک کلام کے ذریعے تو اس کے لیے تو شرط ہے یہ خلوص تو اگر کوئی شخص یہ کام پیسے لے کے کرتا ہے تو وہ اثر تو یقینا نہیں پیدا ہوگا کیونکہ وہ خلوص ختم ہو جاتا ہے وہ دینے کا مقصد ہی جب مال کمانا ہوگا تو خلوص تو باقی نہیں رہے گا اس کو کاروبار بنانا اس کو باقاعدہ اس کی دکان کھول لینا اور پھر دکان کھولنے کے بعد پتہ ہو نہ ہو طرح طرح کی ہدایات دینا طرح طرح کے کلمات استعمال کرنا طریقے استعمال کرنا اس میں بکرے کٹوائے جاتے ہیں وہ بھی ناجائز طریقے سے پیسے لے لیے جاتے ہیں پھر صحیح صحیح کاٹے نہ کاٹے صحیح صحیح ایک شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام حیدرآباد میں محمد افطار وقف جی محمد افتخار صاحب فرمائیے جی یہ جادو کے ذریعے سے کسی کی جان بھی یا سکتی ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں شام دیر آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سحری ٹائم تسلیم صابری کے ساتھ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کر رہے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام برگر میں ایک کنفیوژن دور کرنا چاہتا تھا کون سا اور کہاں سے بات کر رہے ہیں میں طاہر بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے جی طاہر صاحب فرمائیے میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نوروم بن نور اللہ تو لیکن وہ سورہ سورخلاس میں ہے کہ لم جلد بلم جولت نہ کوئی اس میں سے ہے نہ وہ کسی میں سے ہے تو یہ بالکل آپ کو بتاتے ہیں بھائی بہت شکریہ کال کرنے کا مفتی صاحب اس سے پھر شفا حاصل ہوگی کیا جس طرح ایک کاروبار بنا لیا گیا لوگوں کو فرمایا وہ بالکل صحیح ہے ظاہر کے مطابق ہے کہ جب آدمی للہیت اور اخلاص کے ساتھ کام نہ کرے تو لوگوں کو ایسا لوٹا جاتا ہے ان سے ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے یہاں جیسے دوسرے کی مصیبت نہیں دیکھی جاتی پریشانی دیکھی نہیں جاتی ہے اس پر وہ لیکن یہ ہم ہنڈریڈ پرسینٹ قاعدہ نہیں بنائیں گے اس لیے کہ بعض اقتدار ایسا ہوتا ہے پیسے لیتے ہیں پھر وہ شفا ہو جاتی ہے صحیح so, اصل میں شفا دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے لیکن جو یہ عمل کر رہا ہے کیا اسے اس پر ثواب بھی مرتب ہوگا یا نہیں ہوگا یہ ہم دیکھیں گے تو ہوتا یہ ہے کہ باضوفات آدمی جو پیسے نہیں لے رہا اس کا تاویز اثر نہیں کرتا جو لے رہا ہے اس کا اثر کر جاتا ہے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ کی رضا کی خاطر ہی اس کو کیا جائے بالکل اللہیت کے لیے لیکن یہ بھی ہوتا ہے باضوقات کے بعض لوگوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوتا ہے اس کام کے تو اور کے ذریعہ معاش اختیار نہیں کر پاتے ایسی صورت میں اگر وہ صرف بقدر ضرورت لیتا ہے اور جیسے کہ آپ کے الفاظ ہیں کہ وہ لوٹنے والا ذہن کھسوٹنے والا نہ ہو بیانی نہ کی جائے ضرورت نہیں ہے بکرے کی جیسے مفتی صاحب نے فرمایا بکرے جان بوشی کٹواتے ہیں پیسے لے لیتے ہیں وہاں پہ وہ کٹ نہیں رہا ہے اور <تصفح> اس پیسے لے کر بہت بھاری رقم لے کر وہ کہتے ہیں سونے کا تعویذ دیں گے جی ہاں اور <تصفح> وہ ہمارے <تصفح> ماموں کے انتقال ہو گیا اللہ تعالی جنت الفاظ میں اعلیٰ مقام تھا فرمایا ایک دوست تھا وہ پہلے ان کے ساتھ کام کرتا تھا پرنٹنگ پریس میں پھر وہ نوجوب چھوڑ کے کہیں چلا گیا کچھ ہفتے بعد ماموں کا پتا چلا تو وہ جی تعویذ لکھ رہا ہے وہ تو مامو بہت مزاق کرتے تھے ان پہنچ گیا کہ بھائی یہ تم نے کیا فراڈ کر رکھا ہے ابھی خاموش رہے تو لوگ چلے جائیں پھر بتاتا پھر کہنے لگے دیکھیں لوگ تو بالکل بے وقوف ہیں میں نے چار کلر کے پین لئے ہوئے ہیں ابو بھی آتے نا یوں کرتا ہوں اور ایک تعویذ بنا کے دے دیتا ہوں اور ساتھ میں سسر کو انڈوں کے دکان کھلوا دیے جو آتا ہے بولتا ہوں دو انڈے لے کر آنا وہاں سے آپ کی بکری چل رہی ہے سوری اب اس قسم کی صورتحال ہو تو لازم سی بات ہے کہ یہ تو بہت بری چیز سن سن ہے ایک کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون سا اور کہاں سے بات کر رہے ہیں سر عزیز الرحمن بات کر رہا ہوں لاہور سے جیمانے مہمانوں کو سب سے پہلے السلام علیکم کہنا چاہ رہا ہوں وعلیکم السلام دوسرا میں مفتی صاحب سے سوال کرنا جا رہا ہوں مفتی صاحب نے ابھی ایک آیت کا حوالہ دیا تھا راۃ المفتاقی کا ہمیں ان لوگوں سے بھی ان آ.. اللہ کے نیک بندوں سے بھی شریعت کے معاملات میں گائیڈنس لینی چاہیے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا اور نینتے ہوئی <متحدث> میں پھر یہ جاننا جا رہا ہوں کہ جس وقت یہ آیت اتری تھی اس وقت تو صحابہ اکرام موجود تھے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے हुँ. ہمارے آج کے محترم جو ولی ہیں جن کو ہم اپنا پیر اور مرشد مانتے ہیں یہ اس وقت موجود نہیں تھے हुँ. تو کیا آج کے دور میں ہم بیٹھ کے یہ بات کر سکتے ہیں کہ ہمیں ان سے بھی رہنا چاہیے آپ کی بات سمجھ میں آگئی بہت شکریہ کال کرنے کا مفتی صاحب ہوتا یہ ہے کہ کسی کو ایک کال اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی میں مسجد راہیل بات کر رہی ہوں فیصلہ آباد سے جی فرمائیے جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میری شادی کو ابھی چھ ماہ ہوئے ہیں اور شادی کے دوسرے دن ہمیں بہت زیادہ لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں اچھا ہم کو یہ رہنا ہے کہ کہیں ہم پہ کسی نے تویز گھنٹا یا اس طرح کا کام تو نہیں کروایا کیونکہ میری فیملی میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو یہ کام کرواتے ہیں اور کرتے ہیں اچھا ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ مختلف صاحب دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جس سے اٹھارہ بیس جس کے پاس انگوٹیاں آ گئی ہیں ایک جبا کبا آ گیا اب وہ جناب وہ پیر صاحب بن جائیں گے اور چار جو ہے وہ پیڑ ہی ہو چاہے وہ ایک چیلے رکھ لیں گے اور کاروبار شروع ہو جائے گا اگر سو مرید ہو گیا تو مطلب اگر پانچ پانچ سو ہزار ہزار روپے مہینہ تو ایک انکم بھی بن گئی کس کو اجازت ہے ہاں دیکھیں یہ تو ساری چیزیں ہیں لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی کے نزدیک کس کا کیا مقام ہے براہ راست ہم نہیں کہتے لیکن ہمیں جو حکم دیا گیا ہے ہم ظاہر کو دیکھیں گے شریعت لاگو بھی ظاہر پہ ہوتی ہے اگر کسی نے اپنا ہولیہ خلاف شرح بنایا گیا ہے تو ہم شریعت کے احترام میں اور شریعت پر ایمان رکھتے ہوئے کہیں گے کہ یہ خلاف شرح ہے مثلا کسی رنگوٹیاں پہننا ہو یا بال بہت زیادہ لمبے رکھنا ہو یا پھر اس طریقے کا رویہ رکھنا کہ جس میں مطلب نماز روزہ کچھ بھی نہیں ان سے پوچھا جائے نماز تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ہم پڑھ لیتے ہیں Oh, ظاہر نہیں پڑھتے نظر نہیں آتے نماز پڑھتے ہیں لیکن کھانا کھاتے ہوئے وہ نظر آئیں گے پیسے لیتے ہوئے وہ نظر آئیں گے یہ جتنی چیزیں ہیں اس میں وہ نظر آتے ہیں نماز روحانی اور جہاں شریعت کی بات آئے گی تو وہ روحانی طور پہ ان چیزوں کو ادا کرتے ہیں تو یہ غلط رویہ ہے اور میں یہی عرض کر رہا تھا کہ یہ جو آج کل کاروبار بن گیا ہے نا ایک شخص ہے کہ مثال کے طور پہ وہ لاہیت کے لیے لوگوں کی اصلاح کے لیے یہ کرتا ہے کام صحیح کہ صحیح وہ عورت و وظائف بھی پڑھتا ہے ذکر و اثکار بھی کرتا ہے لوگوں کے لیے دعائیں بھی کرتا ہے اور اگر کوئی شخص کچھ دے دیتا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن آج کل اس کو کاروبار اس طریقے سے بنایا جا رہا ہے اس میں جو غلط بیانی اور غلط طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں اس کو ہمیں لازمی طور پہ کنڈم کرنا چاہیے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں غلط تعویذ دیتے ہیں صحیح صحیح خلاف شراباتیں لکھ کے دیتے کفر پہ مبنی یہاں تک کہ بعض اوقات الو کو ذبح کرواتے ہیں اور پھر اس کو قبرستان میں ڈلواتے ہیں عجیب عجیب چیزوں میں مبتلا کرتے ہیں اسی صاحب اس ساری گفتگو کے بعد جس طرح احباب نے گفتگو فرمائی ہے کہ تعویذ بھی جائز ہے قرآن اور احادیث کی روشنی میں اور قرآن آیات سے اگر دم کیا جاتا ہے وہ بھی جائز ہے اور اس کے اچھے اثرات بھی ہوتے ہیں اب ان سارے عملوں کو دیکھ کر اچھے لوگ بھی موجود ہیں سب سے اہم سوال ہے ایک انسان اپنی مشکلات لے کر پریشانیاں لے کر کس کے پاس جائے اچھا آدمی تلاش کیسے کرے یہاں دیکھیں اس کے لیے تو بہرحال آدمی یا تو کسی دوسرے پر اعتماد کرے گا کہ جو پہلے علاج وغیرہ کروا رہا ہو اور یہ بھی قابل اعتماد ہو سر مور دین سیونٹی پرسینٹ تو لوگ ہیں ہی کاروباری ہیں تو ٹھیک ہے لیکن اس سے ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو بھیج دیا میں نے مجھ سے کے پوچھ لیا کہ بھئی ذرا بتائیں کوئی ایسا ہے صحیح آدمی تو اس طرح ذاتی کانٹیکٹ سے بھی بعض اوقات صحیح آدمی تک پہنچ جایا جاتا ہے تو مہر یہ تو بہت ہی مشکل ہے کہ ہم کوئی ظاہری شناخت سے رکھیں हुँ لیکن وہی جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ ہم شریعت کا اعتبار کریں گے سب سے پہلے ایسے عامل کو ہی تلاش کرنا چاہیے جس کا ظاہر بالکل شرح کے مطابق ہو اور وہ نمازی بھی ہو کیونکہ آج کل جو بہت سارے عاملین ایسے ہیں کہ جو صرف چند چیزیں سیکھنے کے بعد اب نہ نماز پڑھتے ہیں نہ کچھ हुँ. بلکہ جو ان کی صحبت میں آتا ہے کچھ حد کے بعد اسے بھی بے نمازی بنا دیتے ہیں صحبت کی, کی ایک بے برکتی ظاہر ہوتی ہے हुँ. تو ظاہر اس کا شرح کے مطابق ہو پھر हुँ. اس کے علاوہ وہ اگر بال اس کے صحیح ہونے کی شناخت یہ ہے اگر آپ کسی غلط مقصد کے لیے اس کے پاس گئے تو وہ آپ کی صلاح کرے گا हुँ. نہ کہ اس کرے گا مثال کے طور پہ میں جاتا ہوں اور کہتا ہوں یہ مفلام ابھی بھی میں نے جدائی کروانی ہے تو وہ مجھے سمجھائے گا کہ نہیں نا یہ کام ناجائز ہے میں تعاون نہیں کر سکتا بالکل جی ہاں اور اگر وہ کہے گا کہ ہاں ٹھیک ہے آپ فکر ہی مت کریں پچاس ہزار لگیں گے لیکن اس کام کے हुँ. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ غلط آدمی ہے हुँ. تو یہاں آپ امتحان بھی لے سکتے ہیں اس طریقے سے تو بہرحال یہ اللہ پر کامل بھروسہ کر کے हुँ. اور پھر آدمی کو کوشش کرے تو باغ پسی تک پہنچ جاتا ہے لیکن وہ جیسے آپ نے کہا کہ مور دین سیونٹی جو ہے وہ ڈبے زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں اور صحیح آدمی اور وہ م? ان سہی لوگوں کے لیے بھی بدنامی بدنامی بائی بائی م? م? ہو رہی ہے کہ وہ ہر ایک کوئی برا کہہ دیا جاتا جی ہے سب کوئی کیونکہ سب جادو اگر کوئی کرواتا ہے کرتا ہے اس کے لیے کیا وعید آئی ہے ہاں جادو کے لیے دیکھیں قرآن حکیم میں بعض جادوگروں کو جو تفسیرات میں ہمیں ملتا ہے ہاں فاسک کہا گیا اور بعض کو کافر کہا گیا ہے یعنی وہ اس طریقے کا عمل کرتے ہیں کہ ان میں باقاعدہ قرآن حدیث اور ایمانیات کے خلاف معاملات ہوتے ہیں جہاں تک جادو کا سوال ہے بعض لوگ انکار کرتے ہیں جادو نہیں ہوتا یہ غلط ہے جادو ہوتا ہے سو خود نبی کریم علیہ السلام پر بھی جادو ہوا تھا اور بعد میں آپ پر یہ بات بتائی گئی مدنی دور میں یہ جادو ہوا تھا اور آپ کو بتایا گیا کہ پھر معذہ تین پڑھی جائے تو آپ نے اس کو پڑھا تھا پھر حضرت موسا علیہ السلام کا یہ واقعہ موجود ہے کہ جادوگروں نے آپ کے سامنے رسیاں پھینکی تو وہ باقاعدہ صاف بن گئے تھے حرکت کر رہے تھے لیکن وہ صاف جیسے محسوس ہو رہے تھے حقیقت صاف نہیں بنے تھے ان کا محسوس ہونا جس کا دوسرے لوگوں کو پتا چلا حضرت علیہ السلام نے بھی بالکل ویسے محسوس کیا اور ایک معمولی سا خوف بھی پیدا ہوا تو امبیا پر بھی جادو کا اثر ہونا جادو کا ہونا باقاعدہ لیکن انبیاء کے حوالے سے یہ طے کہ جادوگر نبی کو شکت نہیں دے سکتا جس طرح نبی کو بخار آتا ہے کوئی ظاہری چوٹ آتی ہے تو یہ جادو کا بھی اثر آتا ہے لیکن یہ کہ جادو کا اثر اس طرح آ جائے کہ ان کے منصب نبوت پہ کوئی فرق پڑ جائے ایسا نہیں ہو سکتا تو یہ تو اللہ تبارک و خود ان کی حفاظت فرماتا ہے صحیح وہی سب کہا جاتا ہے جادو کا جادو کی کاٹ ہے قرآن آیات سے جادو کی کاٹ کی جا سکتی ہے تو وہ ہستی جو خود خزینہ ہو علوم کا اور قرآن جس کے قلب اثر اتر پر اترا ہو اس پر جادو کیسے ہو سکتا ہے اس حوالے سے بات کریں گے ایک کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم لائن ڈراپ ہو گئی ہے میرے خیال ایک کالر ہمارے ساتھ اور ہیں السلام علیکم